الرحمن الرحیم رحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمن عل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سکن ماسو میں موجود تمام خبران کو باقی تمام سامعین کو سلام عرص کرتے ہیں اور پھر کو لاوت سلسلے درس باب و صلاح درس نمبر اسی ایٹی پیج نمبر نائنٹی تھری سے دوسرے پیراگراف سے یہ درس شروع ہوتا ہے اور آج یہ بحث بھی نماز مئی سے مربوط احکامات سے ملبوط ہے تو خر نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑی جاتی تھیں مخصوص دعا اور تمام ممن کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ ہوا اور آج آگے فرماتے ہیں یہ نماز جو ہے وہ تجوز و حاج سلاد یہ نماز جنازہ بالجماعت جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے و منفردن منفرد اکیلا پڑھنے بھی جائز سے مثلا ایک بندہ نماز جنازہ ختم ہو گیا یہ پہنچا تو یہ اپنا نماز جنازہ الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں ولا اللہ کل مصبوع کو تو یہ نماز جنازہ جو ہے اس جانا جماعت سے پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر ایک بندہ بعد میں پہنچ گیا یا کوئی اور بندہ نہیں صرف ایک بندہ ہے تو وہ اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا اور واجب ادا ہوگا اور متن اللہ کل مضبوط لباج تقبرات اِمام اپنے یہاں ایک صورت ہے کہ امام نواز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اس میں کل آپ نے پڑھ لیا پانچ تقبیرات پڑھ جاتے بیش بیش ہیں بیس بیچ میں دعائیں ہیں تو امام نے جو ہے مامون دوسرے ماموم کے ساتھ دو تین تقبیر دو تقبیر تین تقبیر کچھ بھی اس نے پڑھ لیا کچھ تو پڑھ لیا ایک بندہ ابھی بعد میں پہنچتا ہے تو جو بعد میں پہنچنے والے بندے کو مسبوک بولتے ہیں اس پر کچھ لوگوں نے پہلے امام کے ساتھ ثقت حاصل کر لیا تو یہ بعد میں پڑھنے والا جو ہے درست کے امام کے ساتھ تین تکبیر مل گیا پھر امام سلام پھیریں گے تو کیا یہ بھی ساتھ سلام پھیریں گے یا یہ اپنی تقبیرات کو پورا کریں گے سر سے نہیں یہ سلام نہیں پھیریں گے امام سلام پھیرے گا یہ سلام نہیں پھیریں گے یہ اپنی باقیہ تقبیر دو باقیہ تین باقیہ رہ جتنا باقی رہا اس کو پورا کر کے پھر سلام پھیریں گے اگر کسی کو آج اٹھا بھی لے لیں لیکن یہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کیے بغیر ہاں سلام نہیں پھیریں گے یہ فرما رہے تو فرماتے ہیں والا اللہ ہی کل مصبوخ اور ملحق جائے ایک بعد میں آنے والا ایک شاز جماعت میں جماعت <تصفح> ناز کے علاج تقبرات امام امام کی بعض تقبرات یعنی امام نے کچھ تکبیر تو پڑھ لی شروع سے امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا دیر سے پہنچا امام نے ایک دو تکبیر پڑھ لیا تو یہ مثلاً دوسرے تیسرے تقبیر میں یا چوتھے تقبیر میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کو کیا کرنے چاہیے بھیا بگیں اس کو اس کو چاہیے ان یتیم آ کی وہ اپنی تقبیرات کو مکمل کریں یہ بھی پورا پورا پانچ چھ چار تقبیرات پانچ تقبیرات پورا کریں اور جو بھی دوائیں اس کو آتی ہیں وہ پڑھ لیں اگر اگرچہ جی ہو بات ارا جنازہ اگرچہ جی جنازہ اٹھانے کے بعد کیوں نہ ہو یعنی وہ نماز جو ہے فرض کریے آخری تقبیر میں پہنچ گیا تو امام سلام پھر کے پھرنے کے بعد تو وہ جنازہ اٹھا کے لے جائے گا تو اٹھا کے لے جانے دو یہ اپنے نماز مکمل کر کے پھر جو ہے نماز سے نکلے گا سلام پھیرے گا جنازہ اٹھانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں اپنی نماز کو پورا کرے گا جمتے ہی بولا اکان بازی جنازہ اگرچہ جنازہ اٹھائے جانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو یعنی جنازہ وہ نماز امام کے ساتھ تو نماز پڑھ لے ایک, ایک تقبیر تو مل گیا تو وہ اس مطابق چار تقبیر اور پڑھنا ہے بیچ بیچ میں دعائیں بھی ہیں تو لہٰذا بولو اگر جنازہ اٹھا کے لے جائیں تو اٹھا کے لے جانے تو آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے کہتے ہیں ولاؤ کا نہ جو ہے بات ارا پھر جنازہ کو اٹھانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو دفن آ دفن کے بعد ہی کیوں نہ ہو دفن کے حد تک تو فرصت نہیں ملے گا ہاں جی البتہ اس میں یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ جنازہ بعد میں الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں بندہ بندہ بعد میں الگ سے پہنچا جنازہ میں دفن ہو چکا تھا ہاں تو وہ اپنے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یہ بندہ جو ہے پلو دوسروں نے پڑھ لیا تو اس کی اپنے نماز جنازہ پڑھنے چاہیں پڑھ سکتا ہے یہ بھی اس حوالے سے سمجھ میں آ سکتی ہے فاق اس نماز کے ناصل میں تو مردوں نے پڑھانا ہے مردوں پر فرد کے تو مرد نہ ہونے کی صورت میں مرد نہ پائے جانے کی صورت میں فاق دہلی جنازہ پڑھانے کے لیے یجز سے ہے۔ اس نماز کو پڑھیں جان نساء عورتیں ہیں اگر مرد نہ ملے تو عورتیں بھی اس نماز کو اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں وہ یہ جب وہ اور جو ہیں ہاں جی وہ مرد ہوتے ہوئے عورتوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے ہاں لیکن کوئی مرد نہیں گاؤں میں نماز پڑھانے والا تو اس سمے پھر عورتیں جو ہے اس نماز کو عورتوں کو پڑھنا جائز سے ان پر فرض نہیں کہا ان پر پڑھنا جائز ہے. وہ پڑھیں گے تو اس کو جنازہ ادا ہو جائے گا اگر ان پر پڑھنا واجب نہیں آگے فرمند واجب یا جب تعدیم اصلاحات اور واجف ہے جنازے کو پہلے پڑھنا مقدم کرنا الدفنی دفن پر یعنی پہلے جو کہ آپ کو پہلے ترتیب بتائی گیا تھا پہلے اس کو ہاں جی غسل دیں گے پھر کفن پہنائیں گے پھر نماز جنازہ پڑھیں گے پھر دفن کریں گے لہٰذا اسی ترتیب کو تعدی ہم بھی فرما رہے اور واجف ہے نماز نماز کو مقدم کرنا الدفنی دفن پر پہلے نماز پڑھیں پھر دفن کریں ہاں ایک صورت میں دفن نماز بعد میں پڑھیں گے اللہ یقون مگر یہ کہ ہو المئی تو میں جو ہے آرین اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہے کفن نہیں ہے وہ ہاں جی اس جو وہ آری ہے اس جسم پر کوئی لباس نہیں ہے کفن والا نہیں ہے ہاں یہ سفروں میں ہو سکتا ہے جنگوں میں یہ چیزیں ہو سکتے ہیں ہاں جی پہلے زمانوں کے جنگوں میں بھی ہوتے تھے کفن پر لباس چھین کے لے جاتے تھے میدان جامع یا سفر میں ایسی مسائل پیش آ سکتے ہیں تو متحرمائے تو مگر اس کی میت آ رہی ہو بے لباس اس کے بعد کوئی لباس نہ ہو تو فیجیب وہ پھر تو واجب ہے تعلیم و دفنی اس کو مقدفن کرنے مقدم کریں و تاخیر اسلاتیں اور نماز کو موخر کریں اللہ قبر اس کی قبر پر پھر دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھائیں اور فرماتے ہیں علم و صلّ اور اگر لوگوں نے ایک میتھے بیچار پر نماز نہیں پڑھانے والا نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی نہ کسی وجہ سے اگر نہ پڑھا جائے نماز جنازہ و دفن اس کو دفن کیا ہو نماز نہیں پڑھایا اور دفن کیا تو پھر کب تک کتنے دن دن تک نماز جنازہ اس کے اوپر پڑھا سکتے اور مائ فیاج وسلاط الجائش نماز جنازہ پڑھنا اللہ قبر اس کی قبر پر بعد دفنی اس کے دفن کے بعد بھی یومن والن ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹہ تک بلا کر راحت پڑھ سکتے ہیں. <خخ> چوبیس گھنٹہ تک اس کے دفن سے بلا کر راحت پڑھ سکتے ہیں وہ یوز الاََ اللہ سے تین دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں مال کراہتے مقروف طور پر تین دن تک مقروف طور پر لیکن ایک دن مقروف کے بغیر کراہتے بغیر پڑھ سکتے وبع حاج عم اب یہ تین دن بھی ختم ہونے کے بعد پھر نماز جنازہ پھر جائز نہیں ہے پھر نماز جنازہ کا وقت ختم ہو گیا پھر اس کے بعد دعا وہ اگر اس کو جنازہ نہیں پڑھا ہے تو پھر اب دعا پڑھیں گے مغفرت کی دعائیں پڑھیں گے ہاں جی دعا پڑھنا خیر بہتر میں نسلات ہیں اس پر نماز جنازہ پڑھانے سے پھر جنازے کے وقت ختم ہو گیا تین دن کے بعد سے تو, تو لیکن اگر ایک دن جو ہے بلا کراحت کے تین دن تک کا رات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ہاں جی اور اس کے بعد جو ہے اگر پھر بھی نہیں پڑھا تو اس کے بعد جو ہے پھر دعائیں پڑھیں مغفرت کی فاتحہ پڑھیں اور نماز پھر نہ پڑھیں اب امام پر جو ہے نماز جنازہ پڑھانے والے پڑھانے کے لیے کون زیادہ حقدار فرمل اولاد زیادہ مناسب اور حقد بھی صلاحات نماز پڑھانے کے لیے علیہ پر اعلی امام امام ہے اگر وہات کا امام معصوم ہے تو وہ مراد ہے اگر نہیں تو ہمارے پاگ محلک کے اعتبار سے وقت کا پیران ترخت ہیں ہمارے وقت کا پیر ہیں وہ جو ہے ہاں جی پاک محلک کا وہ پڑھانے کے زیادہ اقدار ہے اگر اولا سداور مناسب ہوئے کہ وعد کا امام اس کے لیے نماز پڑھائیں وعد کا پیران ترخت اس کے لیے نماز پڑھائیں ہاں اگر اس تک دس رسی ہو او من نصب آل امام یا وہ شخص نماز پڑھیں جس کو امام نے نصب کیا ہے کیونکہ بہت سی جگہوں کے لیے امام جو ہے لوگوں کے لیے جمعہ جماعت کے لیے نمایاں لوگوں کی نماز رخواڑ کے لیے امام نہ کرتے ہیں ہماری فقی کی روشنی میں حکم یہ ہے امام میں جمعہ جماعت وارا وقت کے پیرانے طریقہ نہ کریں اور وہی پڑھائیں ہر کوئی نہ پڑھا جائے تاکہ جو ہے غلط لوگ لوگوں کے محراب ممبر پر قابض نہ ہو جائیں کاش یہ حکم اور دنیا میں عملی ہوتا تو یہ اختلافات کا کھلے کوئی گنجائش نہیں رہتا ہاں کوئی گنجائش نہیں رہتا ابھی تو کتنے ایسے جنازے ہمارے ہاں جی پڑھے گئے ہیں اچھا باپیر ہوتے ہوئے دوسروں سے پڑھوایا گیا ہاں جی جب کہ فق الحمد کی میں امام یا من نصب المام ارے امام سے امام معصوم مرال لے, لے تو من نصب المام سے واقعات کے پیرانی طرقت ہونے میں تو کوئی شک نہیں نہ جو ہے یہاں پر امام سے مراد امام معصوم کی موجود امام معصوم موجودگی میں. موجود میں ہمارے واقعات کی پیرانی ترقی ہے کیونکہ مسئلہ ایک نظام ہے یہ چلتا رہے گا قیامت اور امن نصب سے امام نے جو جو جن جن علاقوں میں جو امام لوگوں کو امامات کے لیے جمعہ جماعت نہ صرف کیا وہی مراد ہے وہ امام وہ نمازیں جمعہ پڑھائیں وہ علم یا اور اگر امام موقعے پر نہیں ہے یا امام کا نصب کردہ جتنا بھی امام اگر دسترس نہ ہو موقعے پر نہ ملے تو پھل تو اس مئی کا جو ولی ہے سرپراہ سے جیسے بیٹے کے لیے باپ ہے دادا ہے یہ چیزیں ولی شمال ہوتے ہیں باپ ہو تو اس کے لیے بیٹے جو اس کے حدار ہیں تو ولی امکان صالم تو اس کا ولی سرپرست اگر صالح ہو لیل امامت نماز امامت جنازہ وغیرہ پڑھانے کے وہ صلا سلح صلاحیت رکھتا ہو علم اور تمیز رکھتا ہو تو وہ جو ہے حقدار ہے وہ علم یا کل مستحک اور اگر وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے امامت کے حقدار نہیں ہے نماز وغیرہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لیے وہ حقدار نہیں ہیں تو پھر ہمن ناجن تو جس جی ش... جس جی عالم دین کو جس جی شخص کو ہاں جی دن دے دے یہ ولی جو ہے یہ سرپرست دے دے وہی پڑھائیں گے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر ایک بندہ اس کے جو ایک قریب ترین رشتہ ہے ایک تھوڑا سا قریب ہے جیسے قریب بیٹا اور پوتا میں بیٹا قریب ترین رشتہ ہے پوتے کے مقابلے میں ہاں جی دادا کے مقابلے میں باپ قریب ترین رشتہ ہے تو یہ فرماتے ہیں والاقرب اگر اس کے نماز پڑھانے کے قریب ترین شاہ اولا زیادہ حقدار سجاور ہے من القریب قریبی رشتے دار سے زیادہ قریب والا حقدار ہے جس میں نے آپ کو مثال دیا باپ دادا کے مغل میں باپ زیادہ قریب ہے پوتے نواسے کے مغل میں بیٹا زیادہ قریب ہے اس طرح والقریب اولا اور قریب جو ہے قریبی رشتے دار زیادہ حقدار ہے نماز جنازہ اور پڑھانے کے من البائی دور کے رشتہ داروں سے اجنبی لوگوں کے مقابلے میں ہاں جی یہ زیادہ نماز جنازہ پڑھانے حق حقدار ہے لیکن فرماتے ہیں وہ پھر لیکن ان تمام صورتوں میں خواہ اغرب ہو قریب ہو قریب ہو بعض ہو یو اللہ حاض الصلیہ صلاح صلاحیت کو یعنی جنازہ پڑھانے کے اس میں جو صلاحیت ہے ایمان طوا تمیز ان سے ان کو دیکھا جائے گا مطلب کیا ایک اغرب قریب ترین شاہ سے قریب ہے لیکن قریب والا عالم ہے تمیز رکھنے والا دوسرا عالم نہیں ہے صرف عام مومن ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے وہ چونکہ وہ عالم دین ہے اور ایک بعت ہے اور ایک قریب ہے کا لیکن وہ بعت عالم دین ہے باتا ہوا شخص ہے اور یہ قریب عوامان پڑھ ہے تعلیم بالنگ کچھ نہیں وہ صحیح ترقی جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے تو یہ بعد حقدار ہے لحاظ فرماتے ہوئے سے حقدار ہے دونوں برابر ہو علم طوا میں, میں تو قریب اور اغرب حقدار ہے بعد کے لیکن اگر جو ہے وہ جو بعید ہے یا قریب ہے عغرب کے مقابلے میں وہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہو علم ایمان طاوا الحاظ سے امامت کے زیادہ مناسب ہو تو اس سے پڑھوایا جائے خوب اب جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام مید کے پیچھے کھڑا ہو جائیں گے تو جگہ بتا ہیں ویم میں اور چاہیں یقیف علی امام یک امام کھڑا ہو جائیں محاذین سید میں برابر میں لیواستر رجل مردوں کے کم بالکل سینٹر میں کھڑا ہو جائیں جسم کے سینٹر میں یعنی کہ مر کے ساتھ کھڑا ہو جائیں اور وہ افیسہ دلما رہتے عورتوں کے سینے کے سیر میں کھڑا ہو جائیں تھوڑا سا سر کی جانب سینے کے سیر میں کھڑا ہو جائیں یہ امام کو کھڑا ہونے کا ترتیب بتا رہے ہیں آداب بتا رہے ہیں مردوں کے بیچ میں عورتوں کے سینے کے سیر میں تھوڑا سا سر کی جانب آگے فرمیں وجتماعت جناز اگر کئی جنازہ جمع ہو جائیں امامت کے لیے ہاں جو مرد جمع ہو جائیں تو پھل اولاد جو زیادہ پھل اولاد تو بہتر سراج یہ ہے یقون العقر الل امام الراجلو پھر اس میں مرد بھی ہو عورت ہو ہو تو پھر مرد امام سے نزدیک ہو عورت جو ہے اس مرد کے مردہ مرد کے قبلے کی طرف ہو سمن مرد پھر عورت جو ہے مرد کے قبل کی طرف ہو پھر قبلتی اسے مرد کے قبلے میں اور وہ بھی اس طرح رکھیں بحیث حضرت کو اس طرح رکھیں اس مرت کے قبلے میں کہ صدر اس عورت کا صدر یہ برابر آ جائے وہ صدر اس مرد کے کمر کے سید میں آ جائے یعنی عورت کو تھوڑا سا نیچے رکھا دے نیچے کریں گے تو یقینی بات ہے عورت کے سینا عرت کے کمر کے سید میں آ جائے گا اور پھر امام عرد کے کمر کے سید میں کھڑے ہو جائیں گے تو عورت کے سینے کے سید میں خود بخود ہو جائے گا کیونکہ عورت تھوڑا سا نیچے رکھیں گے وہی اجتماعی ہا جی اور کئی جناز جمع ہونے کی صلاح میں جاز جیسے تعداد الصلاطی کئی نماز جنازہ پڑھیں ہر ایک کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جاز الاقتصار جیسے اتفاق کریں اللہ صلاحط الواحدین ایک ہی نماز پڑھیں ایک ہی نماز پڑھیں سب کے لیے جمع کی نیت سے ہاں جی اور نیت البتہ جمع کا لگانا پڑے گا اور یہ الگ الگ پڑھیں ہاں جی نی اللہ جمی سب کے لیے ایک نماز پڑھیں لیکن اس میں نیت یا جمع کی نیت کریں گے جو شروع میں نیت میں آپ کو بتایا تھا بلا یجوز جائز نہیں ہے نماز جنازہ پڑھانا اللکافر الحربی کافر حربی یعنی حرب جنگ کے معنی میں وہ کفار جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہے جنگ ہے ہاں ان کے لیے ان پر نواز جنازہ پڑھنا جائز نہیں وہ ذمی اور کافر ذمی کفار کو آجات جو اہل کتاب میں سے ہیں یا خود لوگ ہیں اور وہ مسلم مسلمان معاشرے میں مسلمان حکومت کے اندر جو ہے ججا وغیرہ دیتے ہیں اور پرامن بیٹھے ہوئے ہیں اور کے خلاف کسی بھی سازش میں شامل نہیں ہیں قرآن طرقے سے بیٹھا ان کو کافر ذمہ کا حل کتاب ہو اور ججیا وغیرہ دیتا ہو مسلمانوں کو اور مسلمان معاشرے میں قرآن طرقے سے بیٹھا ہو تو اس کو کافر ذمے ہوتے ہیں وہ چونکہ کافر ہیں اس پر بھی نہیں پڑھ سکتے موباہی یہ وہ کافر ہیں جو کافر ذمے بھی نہیں حل کتاب بھی نہیں ہیں اور دوسرے کافروں میں سے جیسے کمیونسٹ ہے اور دوسرے عام کافر ہیں اور وہ مسلمانوں سے کوئی جنگ بھی نہیں لڑ رہے ہیں تو ان کو کافر مباحی کا جاتا ہے ہاں جی تو یہ چونکہ کافی ان کے پیچھے ان کو بھی نماز جنازہ نہیں پڑیں گے والا اسی طرح ان لوگوں پر بھی نہیں پڑیں گے مرتکب القوائری وہ لوگ جو گناہنے کا قبیرہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں جیسے قتل اور بہائی کے کاموں میں اور وہ بھی شراب نوشورہ مستحل اللہ اس کا حلال سمجھ کر ان گناہوں کو کرتا ہو ہاں <تصفح> بولے اسلام میں کوئی چیز شرام برام حرام نہیں بول شراب پیتا ہو تو پھر کو یہ جو ہے اس کے اسے اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے ہیں بھائی جز الفاظ کے لیکن انجائز ہے عام گناہ گار لوگوں پہ بیدان ای ایسی دعا کے ساتھ بے دوائی ماں علی کو بحالی جو اس کے حال کے مناسب دعا پڑھتے ہوئے جو ہے نماز جنازہ پڑھیں اس کی معافرت کے لیے دعا پڑھیں ہاں جی کی صفائی کے زیادہ پیش نہ کریں لیکن عام جو نماز جنازہ ہے وہ اس پر پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے جنازے کے احکامات ہیں مختصر ہاں آگے ان شاء اللہ کر کے دس منٹ